السلام والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين من الغم فتنوں کے متعلق یہ دروس کا سلسلہ چل رہا تھا فتنے زیادہ ہیں وقت کم ہے اس لیے اب ہم ایک نئے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ان فتنوں سے نجات کی بچنے کی صورت کیا ہے ہمارے پاس تین چار دن ہے اس کے بعد نئی کتاب کا درس ہے تو علیہ صلاحت نے وہ جو اسباب بتلائے کہ عمومی طور پہ اگر انہیں اختیار کر لیا جائے تو ہر شخص جو طویل فتنوں کے ایک فرست بتلائے گئے ان سب سے محفوظ رہ سکتا اس لیے کہ انسان اس دنیا میں رہ رہا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف شیطان ہے ایک طرف اس کا نفس ہے شیطان اسے گمراہ کر رہا ہے نفس اسے دھوکہ دے رہا ہے خیش اسے بھٹکا رہی ہے کافر اس سے قتل کتال کر رہے ہیں منافق اس کی ٹو میں ہے کہ موقع ملے تو وار کروں مسلمان اسے ایزا دے رہا ہے اس دنیا کے ان سارے مسائل میں یہ انسان گھرا ہوا ہے تو ایسے موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسباب بتلائے کہ ان ہر قسم کے فتنوں سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی پناہ میں آ جانا دعاؤں کا اہتمام کرنا لا رد القدا دعا وفی روایاد القدر إلا الدعاء صرف دعائیں ہی ایسی ہیں جو تقدیر کو بھی بدل دیتی دعاؤں کا اہتمام اس لیے دعا کے بارے میں فرمایا صلاح المؤمن ہی مؤمن کا اسلحہ ہے عمود الدین دین کا ستون ہے جب مسلمان اس سے مسلح رہتا ہے تو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے دعا میں آپ نے کسی کے ہاتھ میں بندوق ہو بالکل ٹھیک بندوق ہے اور جو آدمی بندوق چلا رہا ہے وہ بھی بڑا تجربے کار ہے درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تو بندوق کا نشانہ صحیح لگے گا اور اگر بندوق ہی خراب ہے یا بندوق ٹھیک ہے چلانے والا ہی تجربے کار ہے بندوق بھی ٹھیک ہے چلانے والا بھی تجربے کار ہے لیکن درمیان میں رکاوٹ ایسی گولی پہنچ نہیں سکتی بات پھر بھی نہیں بنے گی اسی طرح دعا کے اندر بھی یہ تینوں چیزیں ہیں یا تو دعا ہی ٹھیک نہیں ایسی چیز دعا مانگ رہا ہے جو مانگنی نہیں چاہیے دعا ٹھیک مانگ رہا ہے دعا مانگنے والا ٹھیک نہیں زبان کچھ اور کہہ رہی دل کہیں اور متوجہ ہے دعا بھی ٹھیک ہے مانگنے والا بھی ٹھیک ہے لیکن اس نے گناہوں کی اتنی بڑی بیچ میں دیوار کھڑی رکھی, کر رکھی ہے کہ دعا نشانے پہ لگی نہیں رہی دعا بھی ٹھیک مانگنے والا بھی ٹھیک بڑے آجزی ان کے سارے سے مانگا گناہوں کے کی ایک دیوار کھڑی کر رکھ رکھی ہے جس سے دعا اپنے نشانے پہ نہیں جا رہی تو اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ دعا بھی ٹھیک ہو مانگنے والا بھی مانگنے مانگے ڈھنگ سے مانگے اور ساری رکاوٹوں کو جو دعا کی لیے موانے رکاوٹیں ان سب کو بھی دور کرے اس لیے تو اللہ رب العزت نے فرمایا لوگو مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دیتا ہوں بار بار اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو ادعنی ادعونی, ادعونی استجبلا کو میں قبول کروں گا تو دعاؤں کا خوب اہتمام ہو حضرت انبیاء علیہ السلام میں حضرت یونس علیہ السلاط اسلام پر ازمائش آئی دعا کا اہتمام کیا اور فرما اللہ اللہ اللہ تسم خانے کا میرے اللہ نے بچا لیا دعا کی نا فریاد کی مولا سے اللہ نے فریاد قبول کر لیا اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں اور کچھ پناہ گاہیں بتلائی ہیں کہ ان کا اہتمام کر لو فراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تا وز بن الفتن و مابا بتن اللہ کی پناہ میں آجا کرو ہر قسم کے فتنے سے چاہے وہ زائری ہوں چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے اور نماز کے بعد دعا کرنے لگ اللہم انی اصلک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنا الیک غیر مفتونی ساری دعائیں کرنے کے بعد آخر فرمایا اللہ جب تو لوگوں کو دنیا میں فتنے میں مبتلا کرنے لگ جائے تو اس فتنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لینا مجھے فتنے والوں میں فتنا میں مبتلا ہونے والوں میں شامل نہ فرمانا البتہ ایک نکتا ہے کہ فتنوں سے بچ جائیں تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ جب ہم اسی آزمائش میں نہ ہوں تب بھی اپنے اللہ کو نہ بورے اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعارف الا اللہ یارف کا شدہ جب تو عافیت میں خوشحالی میں فراوانی میں اپنے اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تجھے پریشانی میں ازمائش کی گھڑی میں یاد کرے گا یہی تو وجہ ہے کہ فرعون مصیبت میں پہنچا اس نے اللہ کو پکارا یورس علیہ سلاۃ وسلام مصیبت میں گئے انہوں نے بھی اللہ کو پکارا ایک کی تو اللہ نے فریاد سلاۃ وسلم اور جب فراؤن نے مصیبت گھڑی میں پکارا تو اللہ نے کہا المان کا داسائی دقبل وکنتم سے اب یاد کر رہا ہے اب یاد کر الان اس لیے ہر حال میں اللہ کو جب یاد کرے گا تو پھر اس وقت جب اسے ضرورت درپیش ہوگی اللہ کی طرف فریاد کرے گا تو فرشتے بھی سفارش کریں گے اللہ یہ مانوس آواز ہے تو اسے قبول کر لے اس لیے اہم ترین چیز ہے کہ بندہ دعاؤں کا اہتمام کرے اب کیا مانگے اللہ سے سبھی کچھ اللہ سے مانگے و امن شعین اللہ امدنا خزان اس لیے کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں ہر خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز اللہ سے مانگے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہم اس کے بعد یہ اہم اس کے بعد یہ ہے اس کے بعد اس انداز سے دعاؤں کا اہتمام کیا کرے مانگے سبھی چھوٹی سی چھوٹی چیز یہاں کے پیارے نبی اپنے پاؤں کا تسما بھی اللہ سے مانگ لیا کرتے تھے وصل اللہ منفلی اللہ سے فضل مانگو دنیا بھی مانگو اولاد بھی مانگو کاروبار بھی سبھی مانگو ہر چیز مانگنی ہے لیکن کس ترتیب سے مانگنی چاہیے تو سب سے اہم چیز جو مانگنی کی ہے تاکہ ہم فتنوں سے بچ اگر اس ترتیب سے اللہ سے مانگیں گے دعائیں کریں گے تو فتنوں سے بچ جائیں سب سے اہم چیز سوال الہدایہ اللہ سے ہدایت مانگے دیکھو اللہ میرے اور آپ کے نفسیات سے ضروریات سے حاجتوں سے دنیا کے حالات سے خوب واقف تھا اور جب اللہ نے بندے سے مانگنے کی تعلیم دی کہ بندے مجھ سے یوں مجھ مانگو تو مانگنے کے اندر جو سب سے بنیادی بات بتائی اہ دن سروپ المستقیم مجھے صراط مجھ سے صراط مستقیم مانگو میں دوں گا اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دے تو سب سے پہلے جو چیز مانگنے کی ہے وہ ہدایت مانگنے کی فرمایا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ علی یوں دعا کرو اللہم انی اسلک الہدہ والسداد وسدات اللہ ہمیں ہدایت دے دے اور درست کی نصیب فرما سیدھا راستہ سیات مستقیم نصیب فرما یوں دعا سکھایا کرتے تھے ایک چیز دوسرے نمبر پہ جو چیز مانگنے کی ہے وہ سوال المعفرت من الذنوب گنا کی بافی اللہ سے مانگی جائے تاکہ بیچ کی رکاوٹ ختم ہو جائے جو چیز ہم آگے مانگنے جا رہے ہیں دنیا مال دولت مانگنے جا رہے ہیں اس کے رکاوٹ ختم ہو جائے گنا سے اس لیے کہ جب سلح ہو جائے گی نا ارے کوئی جب دوست بنا لے گا واقعی دوست بنا لے گا اور دوست بنانے والا با اختیار ہے تو وہ میری ضرورتیں خود ہی دیکھتا رہے گا کہ میرے دوست کو ضرورت کس چیز کی ہے بیمار ہے پریشان ہے ہے تو اللہ سے اپنے تعلق صحیح کر لو ارے میرے عزیزوں کوئی ناراض ہو تو پہلے آپ اسے حاجت نہیں مانگتے پہلے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا درخواست بعد میں دیتے ہیں پہلے اس کی جو غلط فہمی ہے انہیں دور کرتے ہیں جو آپ کے بارے میں بدگمان ہیں وہ دور کرتے ہیں نا ایسی اللہ سے پہلے سلح مانگی جائے سوال المغفرت من الذنوب گناہوں کی معافی مانگی جائے وہ جو توبہ کرتا ہے میں اسے خوب معاف کرتا ہوں خوب معاف کرتا ہوں اسے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ کہتا ہے یہ اپنے آدم یہ آدم کے بیٹے انا تنی ولا رجو ابن آدم لو ما کا نمین السماء ثم ابال غفرت کا ولا ابال آدم لنی بے قرآبی لڑایا تم ملطنی شیا کا بے قرآبیادم کے بیٹے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کہ تُو اتنے گناہ لے کے آ کہ تیرے گناہوں کا ڈھیر آسمانوں تک جا پہنچے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ پوری زمان زمین و آسمان کی خلاق خلاق کو پر کر کے تُو گناہوں کے ڈھیر لے کے آ لیکن میرے پاس آئے گا مجھ سے میرے پر ایمان رکھتا ہے شرک نہیں کرتا تو میں اس سے زیادہ تیرے پاس اپنی مفرت لے کے آؤں گا دوسری چیز مانگنے کی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی تیسری چیز جو مانگنے کی ہے سوال الجنت من النار اہم چیز ہے نا بھائی جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ ایک صحاب رسول سے ایک نے ایک سے پوچھا تم کیا مانگتے ہو کلّہ کے رسول میں جنت مانگتا ہوں نماز کے بعد جہنم کے پناہ مانگ بہت اچھا کرتا ہوں یہی طریقہ ہے یہ مانگنی چاہیے تیسری چیز دنیا آخرت میں اللہ سے آفیت مانگنی چاہیے ہدایت گناہوں کی معافی جنت کی طلب جہنم سے پناہ اور تیس چوتھی چیز اللہ سے آفیت مانگنی جائے مانگی جائے صلی اللہ عافیہ حت عباس فرمانے لگے کیا ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا مانگے تو اردو سلا تو سر ہما عباس یا امر رسول اے اللہ کے رسول کے چچا صلی اللہ دنیا والا آخرا دنیا آخرت میں اللہ سے آفیت مانگ آفیت مل گئی تو سارے فتنوں سے بچ جائے گا چوتھی چیز دین پر استقامت مانگے اور حسن خاتمہ مانگے دین پر ثابت قدمی دوار اب نبی علیہ سے صلاحت وسلام مصرف القلوب صرف بنا على تاطق اللہ ہمارے دلوں کو ہر گندگی سے پھینک کر اپنی اتاد پہ لگا دے وہ قلوبنا على بنا دینک ہمارے دلوں کو دین پہ جما دے ثابت قدمی نصیب فرما چھٹی چیز جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں عزتیں دے رکھی ہیں خوشحالی دے رکھی ہے حافیت دے رکھی ہے اللہ سے دعا کی جگہ اے اللہ اب ان نیمتوں سے محروم نہ فرمانا اب ان نعمتوں سے محروم نہ فرمانا پیارے نبی نے عجیب دعا سے کہی اللہ معن اعوذ آؤ بگا من زوال نعمتک وتحول تحلی آفیتک و فوجا نکمت و اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے زائل ہونے سے آفیت کے پھر جانے سے اچانک مصیبت کے آ جانے سے اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے یہ مانگا جا آفیت مانگی جائے اور جو اللہ نے دے رکھی نعمتیں ان کی محرومی سے اللہ کی پناہ چاہی جائے اور اس کے ساتھ ساتویں لمبر پہ ہر قسم کی ازمائت سے پناہ مانگی جائے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہاں میں او من سو ال قوا ودر تکا ون شماط اِل آدا و من جور فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کے برے فیصلے سے اور بدبختگی کے آنے سے دشمن کی زیادتی سے مصیبت کی تکلیف سے, امتحان کی تکلیف سے اللہ میں تیری پناہ میں تو اس ترتیب سے دعائیں کی جائیں تو اس سے بندہ اس دعا کی برکت سے ہر قسم کے ازمائشوں سے اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھتا چند چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت کے لیے بہت مؤثر ہے پہلی چیز الاخلاص دعا خالص اللہ کے لیے کی جائے اس لیے کہ دعا عبادت ہے صرف اللہ کے لیے ریا دکھلاوت شہرت نہیں اللہ راضی کرنے کے لیے دوسری چیز المتابات النبی نبی علی سلاۃسلام پر درود بھیجا جائے تیسری چیز خوب یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا کی جائے چوتھی چیز دل کی توجہ کے ساتھ دعا کی جائے پوری امید دل متوجہ ہو جو زبان سے کہہ رہا دل ادھر متوجہ اور پانچویں چیز دعا کے اندر کوشش کی جائے خوب کوشش کی جائے محنت کی جائے بار بار ایک چیز مانگی جائے کبھی بھکاری کے دے کہ جان ہی نہیں چھوڑتا آخرکار کہتا یار ایک روپیہ تو اس کو دھو ہی دو جان ہی نہیں چھوڑتا تو دعا کے اندر بھی جان لگائی جائے خوب مانگا جائے مانگتے رہے مان مرے گا اسی در سے یہی دربار ہے لینے کا بس اور کوئی نہیں ہے پانچ ان پانچ چیزوں کا دعاؤں میں اہتمام ہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جو دعاؤں کے لیے رکاوٹ ہے پہلی چیز اکلے حرام لکمے حرام لباس حرام پینا حرام یہ بھی رکاوٹ ہے دوسری چیز الجال دعا میں جلدی کرنا قبو نہیں ہوتی ارے میاں تم خدا تو نہیں ہو تم تو اس کے بندے ہو وہ حکیم علیم ذات ہے جب چاہے گا تمہارے حق میں اس کا فیصلہ فرما دے گا تمہارا کام مانگتے رہنا ہے جلدی نہ مچاؤ اگر جلدی مچاتا ہے تو دعا کی قبولیت سے محروم ہوتا ہے تیسری چیز ادا ہو بھی رحم کوئی ایسی دعا کر رہا ہے جس میں گناہ ہے کتھ تعلق کی دعا کر رہا ہے گناہ والی دعا یہ بھی قبول نہیں ہوتی چوتھ, پانچ چوتھی چیز اللہ نے جو فرائض واجبات اس کے ذمے لگائے ہیں انہیں تر کر رہا ہے تو میاں پھر دعائیں کیا اثر دکھائیں گی اور پانچویں چیز ہے گناوں کا ارتقاب معاصی کا ارتکاب دعا بھی ٹھیک کر رہا ہے کرنے والا بھی بڑی محنت کوشش کر رہا ہے لیکن گناوں کے بہت بڑی دیوار بیچ میں حائل ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ پانچ چیزیں دعا کے قبولیت میں رکاوٹ ہیں ان ظائل جائے دعا کی جو معاون ہے انہیں اہتمام کیا جائے تو دعا بہترین اسلحہ ہے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما <تصفح> سیدنا محمد اجماعین اللہ الحمد کلو وعلیک شکر کلو اللہ الحمد کلو و لکا الشکر کلو نستغفر اللہ نستغفر الله نستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله